نعوذ عساق شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا نهد له من يزل فلا هادي لك وأشهد الله إلى أن الله رسه لا شريك لك وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن سير الحديث كتاب الله فسير الهدي هدي محمد شرد الله تعالى عليه وسلم ما شاء الله النور مختصاتها وكلهم جسد بضال رب الله راجن ظلالا وبكل بلاء لهم في النار من يتبع الله ورسوله فقد ظفر حدا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وراء اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كما صل على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا أنت ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلو الوهدة من لساني يفطه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وجيب من همزه ونفطه ونفطه بسم اللہ, الرحمن الرحیم وما الجن اللہ انسان کے لیے اللہ کے سامنے اپنی ابدیت کا اعتراض اور اپنی بندگی کا اعتراف بہت بڑی چیز ہے اور اس اعتراف کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں اللہ رب العزت نے کو اسی لیے پیدا کمایا کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی غلامی کرے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بندگی کا اعتراف کیا ہے اللہ انی آبدو کا ابن آبدی کا ابن الحمدی کا میں اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں گویا اس تمام اعتراف کا معنی یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس بندگی اور غلامی کا اعتراف اور اطرار انتہائی ضروری ہے اور پھر عملی طور پر اس کا اظہار بھی انتہائی ضروری ہے کہ اسی پر انسان کی سعادت موقوف اللہ تعالی نے فرمایا بما صلط الجن وال میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ انسان اور جن میرے بندے اور غلام بن کر رہے اور دوسرا کوئی مسئلہ تخلیق نہیں صرف اللہ کی بندے اللہ تعالی کی غلامی جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا تابع بن کر رہے ہیں. نہ انسان کی اپنی کوئی خواہش ہو نہ اس کی ذاتی پسند ہو تو محض اللہ کا غلام بن کر رہے مقام ربی ون صاحب فائنل جنت اللہ ہو جس شخص کے دل میں اس پرورتگار کا خوف ہو اللہ تعالی کا ڈر ہو ون احمد الحما اور وہ اپنی تمام خواہشات نفسانی کا گلب اپنی خواہشات سے باہر رہے اپنی پسند اور ناپسند کو اس دین میں شامل نہ کرے تو یہ حقیقت میں اللہ کا غلام ہے کس نے حقیقت میں بندگی کا مفہوم پورا کیا روایا کہ بہندر ہوا ایسے انسان کا ٹھکانا جنت رہے جو دنیا میں اللہ کی بندگی کرتا رہا اللہ کا غلام بن کر رہا دنیا میں نہ اس کا وقت اس کا وقت تھا نہ اس کا مال اس کا مال تھا نہ اس نے اپنی جان کو اپنی جان سمجھا اس نے اپنی زندگی کسی نہج پر گزار دی کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں اللہ ان کا مالک ہے اور اللہ نے ان تمام چیزوں پر مجھے امین بنایا ہے اب ان تمام چیزوں پر میری مرضی کا تصرف نہیں ہوگا بلکہ ان تمام چیزوں پر اللہ کا حق ہے اللہ کی ملکیت ہے اور سارا تصرف بھی اللہ کی حکم سے ہوگا ہمارا ہر چیز کی خلق اللہ نے فرمائی کسی چیز کی خلق کسی غیر نے نہیں کی فرمایا کہ یخلقون کے لائق لگا کوئی غیر حل کیا پیدا کر سکتا ہے چودہ سو سال سے یہ چیلنج دنیا کے ہر انسان پر مسلط ہے کہ اگر تمہیں ذرہ برابر قدرت ہے تو ایک خصیص سا جانور مکھی بنا کر دکھاؤ لیکن آج تک اس کی کوئی تکمیل نہیں کرتا تو ہر چیز کی خلق اللہ کے لیے ہے اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اگر کوئی چیز اس کے خلق کے دائرے سے باہر ہے تو وہ اس کے حکم سے باہر جا سکتی ہے لیکن جب ہر چیز اس دائرے میں محیط ہے تو جس چیز کو اللہ نے خلق کیا اس پر اللہ ہی کرتے چلے گا۔ یہ نقطہ بڑا سادہ سا ہے جس کو ہر چیز ہر چیز نے سمجھ لیا اگر نہیں سمجھا تو انسان نے نہیں سمجھا لہذا وہ غلامی کا مخون پورا کرنے سے قاصر ہے کیونکہ وہ مدبر اور دادش ہونے کے باوجود مدبر اور دانش گھر ہونے کے باوجود غلامی کا معنی نہیں سمجھتا ورنہ ہر چیز اس غلامی کے مفہوم کو سمجھتی ہے جماعتات کیا ایوانات کیا پرندے اور چرندے کیا سب اس غلامی کا معنی سمجھتے ہیں اور اس پر تائن پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اپنے آپ کو اس بندگی کے دائرے سے خارج نہیں سمجھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل آدیات صبح بھی جمہل انسان ذرا غور کرو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کی موجودگی میں گھوڑوں کی قسم کھائی فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو محض اپنے مالک کے اشارے کو پا کر اتنا بھاپتے ہیں کہ ہاتھ میں لگتے ہیں اپنے آپ کو مشبت میں ڈال دیتے ہیں وہ مالک جو محدود سی ہدا دیتا ہے تھوڑا سا چارہ پیش کرتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے سبند کر دیا چانچے اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں فرمایا کہ وہ اپنے مالک کا اشارہ پا کر بڑے بڑے مارکوں میں داخل ہو جاتے ہیں انتہائی خطرناک گھاٹیوں میں سنان لگا دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ رشتہ ہے غلامی کا اور ملکیت کا حالان کے کتنی محدود نرت ہیں آپ اپنے ایک ہاتھ کی ایک انگلی پر ان نرتوں کو کھینچ سکتے ہیں جو ایک مالک کے اپنے گھوڑے کو دیتا ہے لیکن اس کی تعمیر دیکھو حق غلامی دیکھو بلکہ رسول اللہ, اللہ کے حریف ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جسے تم نے عارضی طور پر میرا مالک نعمت بنایا ہے اے اللہ اس کو سعادت کا فرما اور اس کو آکیت فرما لہذا اے انسان اگر تو کتاب و سنت سے اپنی غلامی کا مقوم نہیں سمجھ سکتا اور اپنی اقدیت کا مقام نہیں پہچان سکتا تو اس بے عقل گھوڑے سے تعلیم حاصل کرے کسی کو دیکھ کر سمجھ جا کہ غلامی کا وجہ کیا ہے اور اقدیت کا مقوم کیسے پورا ہوتا ہے بھائی یہ اعتراف بہت, بہت بڑا اعتراف ہے یہ کوئی نفسادی نہیں اور نہ لفظوں کی زینت ہے کہ رسول اللہ رسوم فرما رہے ہیں کہ اللہ حق یا ناخ میں تیرا غلام ہوں تیرا بندہ ہوں ذرا اس کی طرح میں جا کر دیکھوں دنیا میں غلامی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اگر ایک غلام ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا جسم اس کے مالک کے لیے اس کا مال اس کے مالک کے لیے یہی غلامی کا معلوم یہاں بھی ہے یا اس اعتراض سے بات رہو یہ کہہ دو کلن کلی حقیقت کہ ہمیں اس غلامی کی کوئی ضرورت نہیں امال ان یہ فسنا ماش ہے جب حیا کا لباسہ اتار دیا تو جو چاہو کہو اور جو چاہو کرو لیکن اگر یہ اعتراض کرنا ہے اور کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تو پھر اس کے مفہوم کو سمجھو اور اس کے معنی کو سمجھو بھائی پھر یہ بدن آپ کا نہیں ہے اس پورے بدن پر اللہ کا حق ہے پھر یہ مال آپ کا نہیں ہے بلکہ اس پورے مال پر اللہ کا حق ہے یہی محنہ اللہ کے فرمان کا ہے فرما کہ پردا کے انہران تو اے انسانو۔ میں تمہارا خالق تمہارے مال کا خالق ہوں جو بھی نیمتے ہیں تم کو میں نے دی ہے یہ آنکھیں یہ کان یہ ناگ یہ زبان یہ تمام چیزیں تمہیں میں نے ادا کروائی ہے جنت بھی میری ہے اس کا خالق بھی میں ہوں مگر اس کے باوجود بھی تمہیں جنت دینے کے لیے جنت کی نیمتوں سے تمہیں متبدع کرنے کے لیے میں نے تم سے تمہاری دو چیزوں کو خرید لیا ہے اس خرید کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس خرید کے تم مالک ہو بلکہ ان دو چیزوں کا مالک بھی ہے جنت بھی میری ہے یہ جان بھی میری ہے یہ مال بھی میرا ہے مگر اس کے باوجود بھی تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تاکہ تم جنت کی نگروں سے متبدع ہو سکو میں نے تم سے تمہاری صرف دو چیزوں کو خریدا ایک تمہاری جان دوسرے تمہارے مال تو اگر غلامی کا اعتراف کرنا ہے تو اس معنی کو سمجھو کہ پھر ہم اپنی چاندوں کے ساتھ اپنے مانوں کے ساتھ اللہ کے غلام پھر اس چاند پر تصرف ہمارا نہیں ہوگا اس پر حکم ہمارا نہیں چلے گا بلکہ اس پر حکم اللہ کا چلے گا یا یہ اعتراض نہ کرو اور یا اعتراف کرنا ہے تو اس اعتراض کی حقیقت کو پہچانو پھر اس پر اللہ کرتے چلے گئے ایک ایک فضر پر ایک ایک حصے پر پھر یہ زبان تمہاری مرضی سے حرکت نہیں کرے گی کہ جو چاہو کہتے رہے بلکہ زبان کی بھی بڑی مصولیت تمہارے سروں پر قائم رہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی بھی انتظار ہوا تنگی کا زمانہ تھا اور انتہائی نسرت کا زمانہ تھا صحابہ اس کو قفل کر رہے ہیں اور صاحب صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی تکلیف و جراحب کا جائے حنی اللہو بالجنہ اسے جنت مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انفاظ بسن لیا اپنے اس صحابی سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ وہ میں یدری تمہیں کس نے بتایا کہ جنتی ہے لعلہو تکلما کیما لا یعنی ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتی ہو جو نہ کہنے والی کیا تم اس کی زبان کی مکمل شہادت دیتے ہو کہ اس زبان پر اس نے کبھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا اس زبان سے کبھی ایسا لفظ ادا نہیں کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے تو بھائی پھر سوچیں اسے چھوٹی سی زبان پر بھی اللہ کا حد ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ من جزمن ہی بین بہن و ما بین جمعی عزمن لہو کے جندا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے ایک اپنی زبان کی حفاظت اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمایا کہ ازمن لہو کے جنگا میں اسے اس ضمانت پر جنگت کی ضمانت دوں گا مانا یہ کہ بدن کے ایک ایک حصے پر غریب بھی ہے اور نویس بھی ہے خوشخبری بھی ہے اور انسان کی بربادی اور انسان کی تباہی کے سامان بھی ہے تو اللہ کی غلامی کا اعتراف کرنے والوں اپنی مجلسوں کو دیکھو اپنی نشستوں کو دیکھو کہیں تمہاری سبھانوں پر کسی کی زیبت تو نہیں ہے کہیں جھوٹ تو نہیں کہیں کسی قسم کے حسد کے کلمات تو نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ رائے خود جنت خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لہذا گلابی کے احتراض میں اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا اور اس معنی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورا بدن اللہ کا مملوک ہے اور بدن کہے کہ قصہ اس پر اللہ کا حق چلتا ہے انسان کا کوئی حق نہیں چلتا پھر تم نے اپنی آنکھوں سے اسی چیز کا مشاہدہ کرنا ہے جس میں اللہ کے رسول کی روا اپنے کانوں سے وہی کچھ سننا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہو بھائی یہی اقویت کا مانا ہے اقویت کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر تم اپنی ذاتی پسند کو اس دین پر مقدم کرو پھر اقویت کیا ہے پھر غلامی کیسی نہیں اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام ذاتی پسند اور ناپسند کو اس دین پر قربان کرنا یہ کا معنی ہے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا یہ منصب دھیان کیا فرما کہ دنیا والو میرے پیمبر کسان یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی خواہش سے کبھی نہیں بولتا حالانکہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوری کائنات کی خواہشات ایک طرف اکسی اچھی اچھی خواہشات اور تاقیدہ تاقیدہ خواہشات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات ایک طرف ہو تو کائنات کی پسند محمد رسول اللہ صلّہ علیہ وسلم کی پسند سے غالب نہیں ہو سکتے سب سے تاقیدہ خواہش اور سب سے مقدس پسند محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن فرمایا کہ غلامی کے اس منصب کو یہی سمجھ جاؤ کہ جب محمد الرسد اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش سے نہیں بول سکتے اور اپنی پسند سے نہیں بول سکتے تو باقی کس کی خواہش رہ گئی کس کی پسند باقی رہ گئی نہیں یہاں ایک ہی مکان ہے اس مقام کو سمجھنا ہوگا قبول کرنا ہوگا یوہاں کہ وہ بھی اللہ کی بلی کے معاملہ کیسا بھی ہو خوشی کی کیفیت ہو کمی کی کیفیت ہو عقیدے کا مجال ہو یا عمل کا مجال ہو ان کی نگاہ ہمیشہ آسمان کی طرف رہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا پرمان آتا ہے اور بھائی یہ عبادت یہ بندگی حقیقت میں خدا میں ہی کا نام ہے اور نہ اس دین میں بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ آپ کی عقل یہ سمجھ بیٹھے گی یہ سمجھنے پر مجبور ہوگی کہ یہاں تو کوئی عبادت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دین آیا اسی طرح اس دین کو قبول کرنا یہی عبادت ہے ہاں اس کی عمت اس کے مقاصد آپ پر واضح ہو یا نہ ہو بعض ہوشن دماغ لوگ کسی شیطان کے چال میں پھنس کر بہت سی شریعت کا انکار کر بیٹھتے ہیں حالانکہ بتایا گیا تھا کہ یہ شریعت اب اس کر یا تک امر تعدی ہے اور اللہ کی آزمائش ہے امر تعکدی کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کرو اس حکمت تمہارے عقل میں سمائے یا نہ سمائے اس کا فائدہ اس کا مساد تمہارے ذہن میں آئے یا نہ آئے بلکہ بہت کم احکام ہیں جن کی علمتیں اور جن کی حکمتیں شریعت میں بیان کی مگرما اللہ نے صرف حکم دینے پر اتفاق کیا ہے کیونکہ اس کی بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارکی قدیم وہ سات بڑی بابرکت کا ہے کہ کل کائرات کی اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے فرمایا کہ اللہ, عمّا يفعن وهم اللہ جو کرے کائنات کی کسی طاقت کی بچار نہیں کہ اللہ سے سوال کرے کہ یادہ یہ کیوں کیا ہے اس حکم کا مقصد کیا ہے فرمایا بہم یو لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھ لو کہ کائنات کے ایک ایک شد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں؟ لہٰذا اس مسعودیت کے مفہوم کو سمجھو اور اس نقطے کو جان لو اور اچھی طرح پہچان لو کہ تمہارا مقام اقبیت اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ہر فرمان کو قبول کر لے اس کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ تو تعان میں اس کا حکم ہے رکوع میں گر جاؤ تو رکو کرو یہ سجدہ کرنا یہ بیٹھنا یہ دشہ یہ سب کا سب کیا ہے یہ اللہ کی ابیت کا عملی انہار اور عملی اعتراف ہے کوئی شخص یہاں پوچھ نہیں سکتا کہ میں رکوع میں کیوں جاؤں میں سجدے میں کیوں جاؤں پہلے رکوع ہے کون میں سجدہ ہے ایسا کیوں ہے تمہارے پاس مار ہے اللہ نے فرمایا کہ اتنا مار میری راہ میں خرچ کرو کسی کو سوال کی ضرورت نہیں ہے اس حکم کو قبول کرو قبول کرنا ہی افزیت ہے رمضان کا مہینہ آ جائے تو صبح سازش سے لے کر کلو شہر سے لے کر غروب آستاد تک تم نے ساکہ کرنا ہے کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا تمام احکام کو قبول کرنا یہی ابدیت کا اعتراض ہے حج کی بادل ہے اس میں دیش کا کام ایسے ہیں جو ممکن ہیں آپ کے قہم سے بارہ ہو لیکن اللہ کی تعمیر ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس گھر کے ارد گرد دوڑا اور بھاگو اپنے اصلی نکاس اتار دو چاہے کتنا قیمتی ہو اور دو چادریں کہیں دیں دو چادری اوڑ لو اور میرے گھر کے ارد گرد بھاگو صفا مروا ہے پہاڑیوں کے درمیان چاہیے ننگے سر ہیں چاہے دھوپ ہیں سورج کی اللہ کی غلامی میں یہ سارے کام انجام دینے کو سوال کی ضرورت نہیں میدان یہاں ہے عرفہ میں رقوف کرو یہاں رقوف کرنا ہی عبادت ہے زہر اور افر کی نماز زہر کے وقت میں جمع گر لو اس کے بعد تقریباً غروب افطار تک یہاں ٹیر اور کھڑے رہے دعائیں مانگو اس دن تم میں روزہ نہیں رکھنا جو بھی ارفات کے میدان میں موجود ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا اس موڑ پر آپ سوچیں گے کہ عبادت تو روزہ رکھنے میں ہے یہاں تو روزہ چھڑوایا جا رہا ہے خود شریف کر نہار رسول اللہ ہم سیام یوم آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے یا عمر آرا فی سے عرفہ میں عرفہ کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا آپ سمجھیں گے کہ عبادت تو روزہ رکھنے میں ہے لیکن یہاں عبادت روزہ نہ رکھنے میں ہے کیونکہ رسول اللہ بس منع فرمایا ہے ہاں اس دن اگر کوئی شخص الخاب کے میدان میں نہ ہو کوئی پاکستان میں ہے کوئی ہندوستان میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے اور نہ صرف کا حکم ہے بلکہ فرمایا گیا کہ اس ایک روزے کی بدولت تم کو اتنا دوں گا اتنا نوازوں گا کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے تمام گراہوں کو معاف کر دیں یہاں روزہ رکھنا عبادت ہے وہاں نہ رکھنا عبادت ہے یہ مقام ہے درخوا میں آ جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی اور جمع کرنے کے بعد صحیح بخاری کے کیرفان ہیں کہ حتی الفجر پھر رسول اللہ علیہ وسلم سو گئے حدا کے فجر شروع ہو گئی حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام مجھ پر فرض ہے اس رات قیام میں نہیں کیا اس راتحج بھی نہیں پڑے بلکہ آپ سو رہے تو سوتے رہے آپ کہیں گے کہ یہاں تو عبادت چھڑوائی جا رہی ہے تو بھائی یہاں عبادت کا چھوڑ میں ہی عبادت ہے یہ دینی رمود ہیں اور یہ اللہ کی غلامی کا مانا ہے آپ کسی امر کی حکمت میں اگر کھو جائیں کہ اس میں کیا مسلحت ہے اس میں کیا حکمت ہے اس عمر میں کیا عزت ہے تو بھائی یہ گمای کا راستہ ہے اس باب پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ذہن کو بگاڑ دے گا سائنسی دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں تم بغیر سوچے سمجھے اتار کیوں کرتے ہو حالانکہ یہ باب شیطانی باب ہے اس سے اشتمار کرو یہ چیز غلامی اور اقبیت کے مفہوم کے منافع ہے میرا الب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ایک حکم اللہ کے فرمان سے ثابت ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہونا ہی اس مسئلے کی سب سے بڑی حکمت ہے اس سے بڑی کوئی حکمت نہیں اللہ رسول سے ثابت ہونا اللہ کی بڑی کے مطابق ہونا یہی سب سے بڑی حکمت ہے اس سے بڑی اس کائنات میں کوئی حکمت نہیں لہذا چاہے عقیدے کا باب ہو عمل کا باب ہو اللہ کی غلامی ہی میں تمہاری عقیت ہے اللہ کے غلام بن کر رہے. فرمایا کہ ان اللہ, من المؤمنین الجنہ. اللہ تعالی نے محمنی سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے عبد میں ان کو جنت دینی یا تو کہو کہ ہم نے جنت نہیں خریدی لہٰذا یہ مال بھی آپ کا ہے جان بھی آپ کا ہے جہاں چاہو اس جان کو کھپاؤ اور جہاں چاہو اس مال کو صرف کر دو پھر تم آباد کہ رسول اللہ سمایا دنیا اور حکم فل کہ دنیا کی نعمتیں سونے چاندی کے برتن اور ریشم کے لباس یہ کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے قیامت کے دن پھر جو چاہو پہنو اس وطن کو جہاں چاہو استعمال کرو اس مال کو جہاں چاہو صرف کرو اس احتراط کے بعد کہ ہم نے جلت رہی ہے یہ آپ کا اپنا مال ہے پھر دنیا کی زندگی ہس کھیل سے گزار جاؤ فوائد کے سر ہوں ان کو چھوڑ دو یہ کھیلیں کھائیں اور پیے اور تماشے کروں ہوں العمل کلو میں ان کو چھوڑ دیجیے ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے ان کو کھانے دیجیے ان کو کھیلنے دیجیے انہیں پینے دیجی جہاں سے چاہیں ایش کریں، جس طرف چاہیں اپنے بتلوں کا استعمال کریں جہاں چاہیں اپنے مال کو صرف کریں فرما کہ ایک دن آئے گا جب قیامت مت قائم ہوگی ان سے ایک ایک نعمت کا ایک ایک گھڑی کا ایک ایک سانس کا ایک ایک دمے کا ہم خود حساب لیں گے ہمار کے لئے قدم اپنے آدم تعالی السلام سب اللہ کا دربار قائم ہوگا اللہ کے دربار سے انسان کا قدم ایک بار برابر بھی اس وقت تک نہیں ہنسکے سکے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے تمام سوالات کا جواب نہ دے دے یمن حکومت تو یہ دوسرا مقام ہے لیکن بھائی اگر جنت کا سودا کیا ہے اس سودے پر راضی ہو اس سودے کو قبول کیا ہے پھر یاد رکھو اس سودے کی دو ہی مول ایک تمہارے مال ہیں دوسری تمہاری جانیں ہیں تو سودا کرنے کے بعد نہ یہ مال آپ کا مال ہے اور نہ یہ جانیں آپ کی ہیں پھر ان جانوں پر ان مالوں پر ایک اللہ کا حکم چلے گا پھر جسم کا ایک حصہ اللہ کا غلام بن کر رہے گا ان ہاتھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا ان قدموں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا ان آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تمہارے مال کا تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یہ بھی کہ اپنے مال سے جو چاہو خریدو جو چاہو بیچو جہاں سے چاہو کماؤ اور جہاں پہ چاہو کھاؤ نہیں میں ان دونوں میدانوں میں اللہ کا غلام بن کر رہنا پڑے گا اور اسی غلامی میں صاحب ہے کسی غلامی میں آسکت ہے جب قیامت کا دل ہوگا اور اللہ اتبارک بتانا اپنے وعدے کے مطابق جنت دے دے گا پھر جنت میں آزادی ہوگی جہاں سے چاہو کھاؤ جو چاہو کھاؤ جو چاہو, کھاؤ جو چاہو پیو ہر نعمت مستر ہے یہ من ہے کہ بلا کم فی الحال کہ یہ تمام رنگینیاں اور یہ تمام دولتیں اور یہ تمام محنتیں تمہیں کیا مقدم حاصل ہوں گی کسی لئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آگے فرمایا کہ نا سدیب یا سا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جب پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس نقطے کو سمجھ لو کہ تم سب کے سب اللہ کے ممنوع کو مقبول ہو تمہاری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ قلوب بین من اشار سنایا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالی کی دو کے رہتے ہیں اللہ تعالی ان دلوں کو جب چاہے اور جس طرف چاہے پھر تمہاری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں تمہارے دل اللہ کے ہاتھ میں پھر بھی تمہیں اللہ کا خوف ہو بتاؤ پھر کون سی ہستی ہے کون سی شخصیت ہے جو یہاں اہمانہ سے نیت رکھ سکتی ہے سب معمور ہیں سب مقبول ہیں اور سب اللہ کے غلام ہیں سب انسان ہونے کے اعتبار سے برابر اے انسانوں یہ تقسیم تم نے کہاں سے رہ لی جو بعض انسانوں کو تم نے عرش میں بٹھا دیا بعد انسانوں کے سامنے تم سجدے کرنے لگے کیا ان کی پریشانی اللہ کے ہاتھ میں کیا ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں نہیں جب ہیں تو پھر وہ برابر ہیں تمہارے گھر تم نے ان کے کی یہ مقام کیوں دیا سب انسان برابر ہیں نیکی کے اعتبار سے تفاوت ہو سکتا ہے لیکن وہ تفاوت اللہ کے لیے ہے انسانوں کے لیے نہیں تمہارا کے اندر اے لوگوں تم نے سب سے زیادہ معزز اللہ کے انصیق وہ ہے جو سب سے رہا پرہیدگار ہو متقیب ہو تقوی اور پرہیدگاری یہ قضایت کی بنیادیں ہیں فرمایا کہ اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفن علیہ و لا ہم یحدن اللہ ذیم آمنو و کانو یدکو فرمایا کہ اللہ کے ضلیق آمان ہیں جو ایمان دے آئیں اور جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیدگاری ہو ایمان بھی ایمان کا مرکز بے دل ہے اور تخوا اور پرہیزگاری کا مرکز بھی دل ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ام تخوہ ہا ہونا ام تخوا ہا ہونا ام تخوا ہاں ہونا تین بار فرمایا کہ تخوہ یہاں ہے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تو ایمان اور تخوا یہ روایت کے دو بنیادی ستون ہیں اب بتا تم نے کس انسان کے دل کو قرید کر دیکھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کے دل میں تقوا ہے یا نہیں تو اس رائت کے معنی کا اور اس بات کا انسانوں سے کیا تعلق ہے یہ معاملہ تو عابل اور محبوب کے درمیان ہے جو دلوں کے بھیج جاننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ کس دل میں ایمان سچا ہے اور کس دل میں ایمان جھوٹا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بتا ہے بڑے پرہیزگار بنتے ہیں جو بتا بڑے عبادت گزار بنتے ہیں مگر حقیقت میں تو دین کے ڈاکو ہوتے ہیں تمہارے نزیب کون سا معیار ہے اور کون سی لہٰذا یہ مکان تو عادل اور محبوب کے درمیان ہے جو اپنے بریوں کو پہچانتا ہے اور قیامت کے دن اپنے اولیاء کو جزا دے گا اس معاملے کا تعلق تم سے نہیں ہے تم اس بات پر مکلس نہیں ہو کہ کسی فاروفیہ کو اور کسی شوق دباس کو آسمان پہ اڑتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ یہ بلی ہے اسی کے بارے میں بیان کرو کہ وہ صبح کی نماز ہندوستان میں پڑتا تھا اور ظہر کی نماز بہت الزا میں پڑھتا تھا حالانکہ کوئی وسیلہ نہیں تھا کوئی ذریعہ نہیں تھا مانا یہ کہ وہ آسمانوں پر اڑتا تھا لہٰذا اللہ کا بلی ہے ایمان سے بتاؤ کہ الزا نے یا الزا کے رسول نے بلی ہونے کی دلیل قرآن کے حدیث میں کہاں یہ بتائی ہے کہ ولی وہ ہے جو سزاؤں میں اڑتا ہو فرمایا کہ ولی تو وہ ہے جو ایماندار ہو قہیبار ہو جو اور یہ ایماندار اللہ اور بندے کے دنان ہے کیونکہ تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے اور دلوں کے بھید آپ نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں فرمایا بگڑی بنانے والا مشکل کشائی کرنے والا وہ غریب ہے یہ تمہارے سہنوں کی اشتہار ہے تم ان لوگوں کے جال میں پھنس گئے جو بظاہر مرانچ کا یہ واتا کر گئے بظاہر اپنے احمد سے اپنے اخلاق سے تمہیں متاثر کر رہے تھے مگر حقیقت میں وہ شہدان کے چیلے تھے بھائی جب اللہ کا یہ ہے کہ خود ذرا یاد منفی سماوا تھی تو منف ہر دل کہ بھائی ہمبر آپ اعلان کر دیجئے آپ اعلان کیوں کیجیے اس لیے کیجیے کہ آپ کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ آپ آنے والے ہیں اور غیب کو جاننے والے لہذا آپ اعلان کیجیے کہ نہ کوئی زمین کی مخلوق قید جانتی ہے اور نہ کوئی آسمان کی مخلوق قید جاتی ہے اللہ یہ جی منصف اللہ کا ہے اور اللہ عالم غیر ہے اللہ کے دعوے پر تمہارا ایمان نہیں تم ضرور اللہ کو عالم غیر بناتے ہو سمجھ دے. جس کا سیدھا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے دعوے کو مار ہے سیدھا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ نروز بلّہ جھوٹا دعویٰ ہے اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اس حقیقت کو دلو چاند کی کھاڑی میں سے ماننا پڑے گا ریت کے خانے اللہ کے پاس اور غیب کی چابی الزاح کے پاس مگر بعض باہر ایسے آئے جنہوں نے تم سے کہا کہ ہمیں بتائیں گے تم کو کہ تم نے رات کو اپنے گھروں میں کیا کیا تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے پروگرام کیا ہیں تمہارے عظائم کیا ہیں ہم تم کو بتائیں گے تم جاتے ہو چاہوں کے پاس بیٹھتے ہو وہ تم کو بتاتے ہیں اور تم ان کو سب سمجھ بیٹھتے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں یہ جی عبادت کے لائق ہیں یہ جی ڈگری بنانے والے ہیں خالہ کی حقیقت کیا ہے جب اللہ کا ٹالا ہے کہ کوئی عالم الحر نہیں تو پھر اس کا دوسرا معنی یہ کہ یہ غیب کی خبریں دینے والے یہ رات کی تنہائی اور تاریخیوں کی باتیں بتانے والے شیطان کے چیلے میں رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا کر دے صحابہ کے نام پر صحابہ کی زندگی پر انہوں نے سوزا فسلم سے سوال کیا تا کہ ساری اجنے ختم ہو جائیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوئے تھا؟ کہ ہاں میرے ساتھ بھی عمر تھا برا جنہ اسلم مگر وہ مجھ پر حاوی نہیں آ بلکہ میں اس پر حاوی آ اب وہ میرے تعبیر ہے بجائے اس کے کہ میں اس کا تابع ہوتا تو بھائی ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان ہے اور شیطان کا کام گمراہ کرنے کا ہے وہ گمراہی کا کوئی دروازہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لہٰذا ایسے باروپی ان کا شیطان سے بابتا ہوتا ہے وہ رات کی خبریں تمہارا شیطان تمہاری رات کی خبریں ان باروپیوں کو ان شوق دروازوں کو جا کر بتاتا ہے اور وہ پھر اگلے دن تم کو بتا دیتا ہے تم سمجھتے ہو کہ ہے حقیقت یہ کہ وہ شیطان کا ہے لہذا ادبیت کا معنی اور خدامی کا معنی یہ ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں صرف کتاب و سنت کو اپنے لیے شکو سمجھو کتاب و سنت پر تمہاری عقیدہ کی بنیاد ہے کتاب و سنت پر تمہاری نماز ہو تمہاری وقات ہو تمہارا حج ہو تمہارے روزن ہو تمہاری سیاست تمہارے احساسیات تمہاری معاشیات تمہاری اقتصادیات تمہاری سیاستیات ان تمام ان چیزوں كی بنیاد پر اسی بنیاد کا معنی اللہ کی غلامی اور مقامی اقلیت کو سمجھنا اور اس نقوم كو قبول کرنا ہے اس کے سوا جو بھی راستے ہیں اور جو بھی دروازے ہیں سب تمراہی كے دروازے اس لیے رسول اللہ نے گھنیا كہ اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انی دو یا اللہ میں تیرا بندہ ابنکھ تیرے بندے کا بیٹا امہ دکھ تیرے بندی کا بیٹا دیکھ میری تشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے میرا دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے کوئی شخص اس دائرے سے خارج نہیں ہے سب تیرے غلام ہیں تیرے مقہور ہیں تیرے بندے ہیں اور سب کے سب تیرے امتحان کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تبارک بتا فرمائے رسول اللہ اس د کا بقیہ حصہ ان شاء اللہ آنگا جو میں عرض کیا جائے گا منگا لیں